یہ میں نبوی ہے یہاں پر ہم کلام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر قلم اٹھائے کلام کرے تو مہر علی گولڑا جیسا یا اعلیٰ حضرت بریلوی جیسا جو شریعت متحرہ کی اصول مکمل جانتا یہ اردو کے پتہ نہیں اردو میں کیا کیا لکھا ہوا ہے اور کیا کیا کچھ ہے ہو سکتا ہے کہ اس پاک گھرانے کے متعلق کوئی زیر زبر کی کمی ہو جائے اور کوئی اونچ نیچ ہو جائے حکمت برباد ہو. پیر کر یہی ہے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم صرف جو کچھ کریں اپنے اوپر لکھیں اور اپنے حق میں اپنے آپ کو سمجھانے بنانے کے لیے ہمارا قلم اپنے حق میں اٹھنا چاہیے ہم اس بات کے محتاج ہیں آگے آپ خود میری بات ساری سمجھ جائیں گے میں نے شروعات حق میں پڑھا تھا علامہ یوس رحمۃ اللہ تعالیٰ تو رات کو یہ بات فنوا رہے تھے کہ ان کو کافر قرار دیا تھا میں نے کہا انہوں نے کسی جگہ بھی شعاعتی حق میں جو مکمل پڑھی ہے کسی جگہ انہوں نے ایسے کہا بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ نا... یہ بھی نازک مسائل میں سے ہے میں اس کو کبھی کہتا ہوں دال مدل ترقی کروں تو زندگی کہتا ہوں کیا کرتا ہوں ترقی جب کروں نا ہاں؟ تو زندگی کہتا ہوں <تصفح> <آخر نکانتا تصفح> یہ اگر آپ غور کریں تو زندگی جو ہے اس سے بدتر ہوتا ہے ابن تہمی ابن قیم اور اس دونوں پر میرا دل یہاں ٹکتا ہے جا کر اس مسئلے میں جب وہ کہتے ہیں کہ میں لوہے محفوظ دیکھتا ہوں رسول اللہ کو منافق نظر نہیں آتے تھے یہاں میرا دل کہتا ہے کہ یہ واقعی زندی ہے یعنی رسول اللہ کے ساتھ بوگل رکھتا ہے سمجھ آئی کہ نہیں باقی حضور پاکد باق صدقہ مستفر مستفر مستفر میرے جیسا ابن تیمیہ کا مطالعہ کو نہیں کرے گا ان شاء اس کی جتنا تح تک میں پہنچا ہوا ہوں اللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. انشاءاللہ. انشاءاللہ. اگر کوئی آدمی ابن تیمیہ اور ابن قیم کو سننی کہتا ہے تو وہ بہابیوں کو سننی کہنا اس کا فرض فرد ہو جائے گا جتنے حضرات اصل ہمارے بزرگوں میں سے نرم گوشا اختیار کر کے گئے وہ اس کے حقائق سے خبر کے و سے ناممکن ہے کہ اس کے عقائد نظریات مکمل کھول جائیں اور بندہ اس کو سننی کہا جائے اگر زندقہ جو ہے زندقہ اس تک نہیں پہنچے گا تو گمراہ تو بد بدب شریر فتن باز خبیص ترین بندہ تو ضرور کہے گا اس کو بیس بیس ان کو ان کے سامنے بھی ابھی پوری کتاب نہیں آئی تھی اس کا مواد اب دنیا میں شائع ہوا ہے چھپا پڑھا اس کے اپنے قریبی لوگ جو جانتے تھے جو اس کے خاص مرید تھے وہ تو جانتے ہی تھے اس کی خباستوں کو دوسرے حضرات جو ہیں وہ نہیں جانتے تھے ان کے سامنے کتب بھی نہیں آئی اسے. اس کی اگر خباستیں پڑھنی ہوں مزے کی بھ... ہاں وہ یعنی وہ تل... بیان و تلویس الجامعہ اس کے اندر اس نے خدا تعالیٰ کے متعلق ایمان سے ایسے ایسی ایسی بکواسیں کی کوئی مسلمان بھی سو سکتا। وہ, وہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ خبیص تیرے جیسا اللہ تبارک کا گستاخ ہو جائے تو اتنا خبیص آدمی ہے اللہ تعالی کے متعلق بتاؤ کہتا ہے اللہ تعالیٰ لیٹرینوں میں بھی آ سکتا ہے کٹی پخانے وغیرہ کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے لیکن اصل کیونکہ وہ پاک ہے تو پاکی کی وجہ سے دور رہتا ہے ورنہ یہ نہیں ہے کہ اس کا لگنا ان کے ساتھ ممکن نہیں یا یہ لگنا جو ہے وہ اس کے لیے محال ہے یا اس کی شان کے خلاف نہ کر سکتا ہے اب بتاؤ یار اس نے کیا خدا کو جا یہ جسم سمجھنے کے بغیر کوئی چیز کوئی جسم سمجھے بغیر یہ بات ممکن ہے ہے, اس کی شوائن, گندگی اور ہر چیز پر پڑتی لیکن اس کی شوائیں ہے ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق ہی ایسی کی ہے کہ کوئی کوئی گندگی اس کو ذرا برابر بھی متاثر نہیں کر سکتی <تصفح> اور یہ خبیز کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ ملوث تو ہو سکتا ہے لیکن پیچھا رہتا ہے بغیر تے تے تھا حضور جوڑے پاکستی آگے جہاں ای مطلب مسلمان آ اینو اپنی محفلیں بیٹھنا گوارا کریئے پر دفعہ سورا جن خدا کا پتا کوئی خدا تعالی نہیں جانا یہ سوری کی اس ذات پاک کی شا, وہ ذات ہی ایسی ہے کہ اس کا کسی چیز کے ساتھ لگنا محال ہے اللہ. اس کا تو قربی مانوی ہے سمجھ نہیں باقی ہمارا حق یہی بنتا ہے میں آپ کو ہم اپنے اوپر قلم اٹھائیں تاکہ آگے بخشے جائیں ہم جس پر چل رہے ہیں یہ بخشے جانے والا نہیں ہم بہت الٹے راستے پر بہت ہی الٹے راستے پر وہ آپ نے نا ایک موضوع تھی اس بار کا بیان کی تھی کہ گرمیوں میں جب نماز پڑھتے تھے تو کپڑوں کو جسم سے جدا کرتے تھے تو موضوع کہتے ہیں حدیث نہیں آخ جی یہ انہایا شراہد آیا اس کے حوالے سے فتح شامی شریف میں آئے سمجھ آئی کہ نہیں آئی باقی رہا کہ تم کہتے ہو حدیث نہیں ہے ان آخ بغیرتیا تو امام ابن حجر اسقلانی کو ضرورت نہیں ہو سکی کہ وہ کہ حدیث نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں ملی تو کہتا حدیث نہیں ہے اس میں تو زمین اسمان کا فرق ہے ایک ہے کہنا مجھے نہیں ملی ایک اس کو کہ اس سے پوچھ مساد حدیث کتنا کتنا مسادر حدیث دنیا سے مفقود ہو گئے ہیں غائب ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں ان کا وجود ہی نہیں رہا یعنی حدیث کی کتنا کتابیں دنیا میں رہی نہیں ہے امام احمد بن ابل فرماتے ہیں مجھے دس لاکھ حدیثیں یاد ہیں امام جلال الدین سیدتی فرماتے ہیں دنیا میں اس وقت دو لاکھ حدیثیں رہ گئی ہیں وہ ساری مجھے یاد ہیں اب برداشت دو لاکھ رہ گئی ہیں آٹھ لاکھ کدھر گئیں تو بغیرت کا بچہ جن آٹھ جو آٹھ لاکھ نہیں رہی یہ حدیث انہیں میں ہو پھر ہے کہ اپنے کتابوں میں پڑھتے بھی نہیں نکالنا لکھا ہے خدا رسول کا مولوی نہیں رکھ سکتا یہ دن میں رکھنا ہے بری سورت حیائی کی صورت نماز میں بنائی جائے نماز سے باہر اس کو فوراً دور کرو اسلام حیا کا مذہب ہے سبحان اللہ مال ہے اب انگریز کی پینٹ کی بات ہے نا اس وجہ سے یہ مسئلہ مشکل لگ رہا ہے تو ان کو پتا ہے کہ یار یہ تو اگر حدیث سے یہ ثابت کرتے ہیں مانتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ آپ پسینے والے کپڑے کو چھڑاتے تھے تو پینٹ پہنا تو آرام ہو جائے گا کیونکہ اس کو چھڑائی نہیں سکتے چھڑائیں گے تو بانٹ جائے گی یہ <laughs> ہے <laughs> <آئے> ایسی <laughs> <laughs> تو وہ انگریز کی پینٹ بچانے کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ اب حدیث ہی نہیں ہے یہ ہے لانت پر پڑی ہوئی فرنگی کی پینٹ کے لیے حدیث جو اسلام نے لکھ دی اس کا انکار ہو رہا ہے بال جی کرنے پہ تو اس سے میں کرتا گورے کالے کرتا ہوں اپنا سرخ کالے یہ ایک لڑکا ہے اس کو میں نے کہا یار بنا اس بے وقوف نے اس مرتبہ بنا دیا زیادہ اخسیاہ ڈال دیا اور سرخ کم ڈالا جس کی وجہ سے یہ رنگ بن گیا ورنہ میں جو مفتہ بے قول ہے میں اسی پر چلتا ہوں گیند رکھوں کہ میں نہیں تلاش کرتا میں رخستے نہیں تلاش کرتا میں جو نفس کے خلاف سختی اور سخت بات ہو نا اس کو پسند کرتا ہوں تاکہ کافر دھوتے میں ایس کافر دوتے میں پیر تری رکھا سمجھ نہیں آ گئی آ رہی اسی وجہ سے یہاں پر سمجھا دیتا ہوں مسئلہ بزرگ فرماتے ہیں, اگر قول و فیل میں آ جائے, قول کچھ اور بات, عمل کچھ ہو, تو قول کو ترجیح ہوگی کیوں ہو سکتا ہے عمل کسی عردے کی وجہ با... <تصفح> سے اب یہ ہے فتوا یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ مکرو تاریم آئے کالا کتاب سے لیکن اب عمل جو ہے وہ ایک کس کی وجہ سے عمل یہ ہوا کہ کسی نے ایسے کر دیا اور مجھے اس وقت پتا جب دیکھ دیکھتا ہوں تو چشتی دا عمل ہے تو میں مکس کی دے اچھی پا د تو دا دا تو رنگ محمد میں صاحب لکھا ہوا ہے، نا خود و لگاتے ہیں اور جائز عمل کرتے ہیں، کیا؟ ان کے صورت زیادہ بھائی لال سرخ جھلک بھی دے اور شاہ دو رنگ مخلوط ہو جاتے ہیں دو رنگ مخلوط سے ایک, ایک نئی حقیقت پیدا ہو جاتی ہے اب سمجھ آئی کہ نہیں آئی اس کو کہتے ہیں بوٹی ہوں سب اس کو لائیے وسما تو رنگ ایک درویش بتاو یا کالا لگتا ہے چاننے ویکو تو سرخ لگتا ہے ایک درج سے پچھلی تہوار کو وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی اس نے وہ راو علی جیکب کہایا تھا کہ اس میں آلہ نے لکھا امام حسین اور امام حسین سیاہ لگاتے تھے اس کیا ہے ارے بھائی ہمارے اوقا کا فتویٰ یہ ہے کہ مجاہدین لگاتے تھے اور صحابہ مجاہد تھے سارے مجاہد تھے امام حسین جیسا لیکن ہم ہاں فتو کی کتاب جگہ جیسے سوال آپ استعمال کر دو بلکہ اب اللہ سمرکندی ہے کہ اگر گھر والیوں کے لیے لگاتا ہے تو پھر ہے اگر ہم اس پر فتوا نہیں دیتا کیونکہ مفتا بے قول وہ قرار نہیں دیا گیا اب سمجھ آئیے بلکہ امام حکیم ترمزی کا پورا رس ایک رسالہ ہے اس رسالے کے اندر انہوں نے جناب یہ کال پیش کیا اور انہوں نے فرمایا جو حدیث پاک میں ممانت آئی ہے نا وہ ہے کسی غرض صحیح کے علاوہ جیسے دھوکہ دینے کے لیے تکبر کے لیے فراؤن لگاتا تھا تو تکبر اور فخر کے طور پر تو تکبر اور فخر کے طور پر وہ کہتے ہیں حرام ہے اور حدیث میں جو آئی ہے وعیدیں اور عذاب کی دھمکیاں کے لئے اگر جائز غرض صحیح جیسے کہ تحسین ایک ہے تحسین ایک ہے تحسین سواد کے ساتھ تحسین سواد کے ساتھ ایک ہے تحسین, کے ایک ہے تحسین سین کے ساتھ ایک آپ نے صرف سونا بنانا ہو ایک ہے آپ کی عزت محفوظ کرنی ہوگا کیا عزت محفوظ کرنی ہے کیونکہ عورت جو ہے وہ اگر بُڑھے پے کے آثار دیکھے تو اس کی رغبت کم ہو جائے یہ فطرت شاید لہذا اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اپنی گھر والے کے خیالات کو اپنے تک محدود رکھنے کے لیے اگر لگاتا ہے تو الٹا سواب ہے کیونکہ یہ غرض صحیح ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی انہوں سارے وہ کتاباں دیکھیا بھی نہیں ہونی جن چھگ جانے امام ببو یوسف کا کال یہی ہے بتاؤ امام ابو یوسف فرماتے گھر والی کے لیے لگانا جائے گا فرماتے میں جس طرح میں چاہتا ہوں وہ تو تاسی کے جائز کرا دیں تاسی وہ فرماتا جس طرح میں چاہتا ہوں میری گھر والی میرے لیے جس وقت جس طرح میں چاہتا ہوں میری گھر والی میرے لیے سنگار کرے چاہتی ہے ابو یوسف نے یہ عام فکر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے فضا عالمگیری وغیرہ سب نے سمجھ آئی کہ نہیں آئی لوگ جو ہیں وہ کو مت نہیں رکھتے فخر کنڈیاں خیر مہریا کی ہویا جی پنجا سال دو ہو گئے ہال <reDavis> <reakkse> <reakkse> <reakkse> <rekkse> <reakkse> <rekkse> <reakkse> استوا نہیں دیں صحیح جی گھر ہو سختی کرتے ہی نہیں تاسیم اصل مانو تو تاسیم کا حفاظت کرنا وہ من حسین بنانا ایک آپ سونا بنا ایک آپ کی عزت بچا اللہ جا پر سوال صرف ان کو کرو سرکار دسو وسیلے دے مسئلے مسلے پوچھنے وسیلہ ہی ارنا سی مرد وسیلے دے لے سن سنجھ لگی مسئلہ کی پوچھا جا رہا <laughs> ہے وسیلے کا وسیلہ سب ہے یہ پھر اگوں حدیث سن وسیلہ کھڈن دینا صرف ایسا سوال کرو حضورے یہ دسو بھی وسیلہ پوچھنے صرف وسیلہ بننا سی پاکستان مر گئے سن بندے وسیلہ بننے نمبر ایک نمبر دوست وفا فلانی کتاب فلانی کتاب بیٹھی بی بی بی بی بی بی اللہ، اللہ، اللہ. لانتیا علی نے کا پہلی کی پر ہے گا تو تو بول کیا آکھ رہے تو سامنے کیوں آ گئی نبی گھر والی نہیں آ تو تھی سور دور بندہ کرے فرنگی ملا ہر کرساؤ کٹے ہے جو چرا کر بےچ کھاتا ہے گلی محبوز رو دل کے اللہ دردارولہ مارا ایمان نال دسیا جی نبی حال تے بغیر ت نے تماشے کر کے مڑ آخنا نبیا سنو ایٹ لگتا ہے کنجروں جو مرضی کرو نبی یار تو نہ آخو آپی وارث نے پیچھے بھی چل تک مالک ننگے ہو کے نچ دیا سی قسم خدا دی کر کے آنا جو مرضی نچ دینا کنجرا سورا کچھ آخ جائی لیکن ایک گل آخر اکھن آخر ابو جال دی نسل اصل رسول اللہ دارس نہیں سدیا ان تاکہ معاشرہ دبا ہوکا جڑی کوئی ہجات شرم غیرت اور غیر عورت تو پرہیز دی صفت کھڑی ہے اور عادت کھڑی اور فطرتی خیال کھڑا ہے گل پہن ڈال سامنے بہ بہ کے مطلب مرضی کرو یہ میں آ مقصد کا مقصد یہ ہے نبی پاک نے میں تھوڑا فرمایا شرار الخال شرارا خیال خیال میں جڑے آلما چ بہترین نے وہ ساری مخلوق تو اچھے نے جڑے آلما تو بدتر نے وہ ساری مخلوق تو باد ساری مخلوق تو کی نے مخلوق تصور بھی آپ مدرسہ کھول دیا لڑکیاں چاہیے لڑکیاں مدرسے ہاں ہاں یاد ایک ماسٹر یار گلو میں صاف دساں جہاں لڑکیاں مدرسہ جا سکول کھولنا چاہے گا جی ہے جنا مرضی کی پتہ لگ جائے گا ہو جی سمجھ لگی اسلام اتر دگڑ پکڑ نہیں چلتا جت ونڈ ہونی پہلے یہ دسو اسلام جہم ہے خود یہ کنا قسم ہے پہلے تو بس ہونی پھر تعلیم دیا کنیا قسم نے پھر عورت کہل فرد مرد تا علم فرد جب یہ راج کھلنگ گے اسے پتہ لگ جانا ہے کہ عورت دا مدرسہ کھولنا جائے کہتے ہیں وہ جو کے علم کرو چاہے چین جانا وہی ہے ارے بھائی وہی ہے وہی میں کہہ رہا یہ زینچ رکھو جیڑا اے کبے کہ دین کے مدرسے کا جو علم ہے جو کتابیں یہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں یہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرد ہے وہ اسلام سے خارج ہے بخاری مسلم فقہ جو کہے تمام شریعت کا یہ علم جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرد ہے اس کو تلاش کرنا چاہے چین تک جانا پڑے وہ اسلام سے کارج ہے یہی تو راز ہے جہلوں سے دنیا بھری ہوئی ہے علم رہا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب القیامہ قرب قیامت کے وقت علم اٹھا لیا جائے گا جہل و جہالت عام ہو جائے گی اب جہالت عام ہے علماء جہل بیٹھے ہیں کیا بات ہے وہ بھی ہیں اور جو حلا بھی ہے کیسا حسین امتزاج ہے سن میں اب کر دوں یہ ذرا پریشانیاں دور ہو جائے گی ورنہ میرا موضوع بڑے ہوئے ہیں علم دو قسم ایک فردین ایک فرد کفایا کیا فرض وہ, وہ ہے کہ جو ہر ایک پر فردین وہ ہوتا ہے کہ جس جس ہر ایک کو ادا کرنا پڑے اور فرد کفایت ہوتا ہے کہ بعض کی ادائیگی سے باقیوں سے باہر اتر جائے باقیوں سے کفایت کر جائے تو فرد کفایا کیونکہ کافی ہو گیا دوسروں کی ضرورت نہیں رہی کو کفایت کافی کفایت کہتے اس وجہ سے فرد عین ہر عین معن ہر ایک پر ٹھیک ہے تو علم دو قسم ہو گیا فرض عین اور فرض اب فرض عین کتنا ہے سن لو قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے شانو کی ایسے اس کتاب سے فرض این کتنا حصہ ہے الحمد سے وناس تک ایک آیت ہر مسلمان مرد اور عورت پر سیکھنا فرض ہے تاکہ فرض کرات نماز میں ادا ہو جائے اب سمجھ اس کے اوپر واجب کتنا ہے تین الحمد تک، تین آیا اور نزدیک چلو فرد عہد کر لو شافیوں کے نزدیک ہے لیکن پورا قرآن فرد عین کسی امام کے نزدیک نہیں ہے اب جو فرد عین کو فرد کفایا کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے کیونکہ شریعت تبدیل کر رہا ہے جو فرد کفایہ کو فرد عین کرے بس میں نے ایک آخری کتاب کی بات کی اور آخری بات ہی کر رہا ہوں کہ اتنا بڑی کتاب خدا کی اس کو مکمل جاننا پڑھنا سیکھنا فرض عین نہیں جو کرے گا کافر ہو جائے گا اب بتائیں یہ انگلش اور یہ سکول اور یہ فرد عین ہے یار مسلمان مر مر یہ کافر تو نہیں ہے میرے بھائی یہ اسلام ہے یہ بندے کو بے لگام نہیں چھوڑتا کیا جی جیسے آئے کہتا رہے جیسے آئے کرتا رہے ادھر تو پابندی ہے خاجا محمد یار فریدی فرمندے آشق صدام ہے تو سن شیر مردا یعنی یہ مسلم صدا میں تا سن شیر ماشے محمد تلین ہاں فرماندے نے جن چیزوں کو تم کچھ نہیں سمجھتے ہم ہاں ان کو منہ بےکات ہلاک کون سے سمجھتے تھے یہ تو بے لگامی قوم بن گئی کافر جو بے لگام سی ان بے لگام کر دیا جیڑا کتا مخد اپنی مدرسے بندے اپنے مدرسے کرو بندے اپنے مارے مدرسے کرو وہ کافر ہوا بیٹھا وہ تو ہے او کنجرا یہ تو فرد کفایا نبی ساری کی اللہ قرآن سیکھنا سارا فرد کفایا جی بھائی تردے بے مان بان ہونا پہلے انہیں سورا کو جب کری باقی کی آئے اور اسلام کا فرد عام وہ بھی سمجھا دین تالیم دکھ قسم کوشمی رسمی کول رسمی جو رسمی کول غیر رسمی رسم کہتے نشانی نو علامت نو تعلیم کے تھر علامت پوری ہوندیان مدرسہ ہوے مخصوص کتاباں ہو استاد تین کول رسمی بعد جو ہوسمی کوئی بھی نہ ہو اسلام کا جتنا فرد رسمی نہ استاد مکر نہ کوئی کتاب مکر نہیں سن سن آ کے وہ سن کے ان دستا وہ دستا وہ دستا اپنا فرد ایتا جن س فو جگ پھر کرے کہ بندہ ایک ایک بندے ٹریگ پڑھ کھپ جی تک ایڈی ات قوم بن گئی اس واسطے اقبال فرماندہ رمضوئی مای سماعے کے لیے موضوع نہیں اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی وہ کہہ رہا یار اشارے گل سمجھانے رہ گئے اشارے چکل سمجھنے اکلوں مک گئی واندا ہن کی کرواندا ہن سدی واہ انہوں نے اشارے ہشورہ چھڈ واہ اللہ سبحان اللہ اخیر او فرق ہو زمانے کے لیے موضوع نہیں اور اتا بھی نہیں مج کو سخن سازی کا فن قم باذن اللہ انہوں او سدی پہ کردا ہے سدی سدی آندا قم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے خان کا ہوں, میں مجاور رہ بے لگامی سب میرے لگامے جنوں جامعہ نظام قسم خدا دی کر کے نا سڈے نزدیک انسان کس دندر شمار نہیں ہوتے یہ باندروں اور خنزیروں کی طرح میں لگتے ہیں کہاں بیٹھے ہو اتنا آخ کھل گئی ہماری اور اللہ کے فضل سے منہ چیلنا سابت کر دیا نک بن دیا وہ اپنے منہ چاہن موٹھی جی گل تمجائی ماں نال دسو دل منیا کہ نہیں منیا کرنا چٹ کے چیلنج کر کے آخا گا جو ایک کے اللہ کتاب سی میں میں جنگ چلے نال لگے پھر دینے، وہ پوچھ دینے، نال سفر بھی نہ مدرسہ مدرسہ مخصوص ایمان بھن جی ایماندس نانیاں دادیا توڑ تک لگا چل پا جن واوا سمجھ ویکے گا کوئی کتابیں نہیں پڑھیا نے نے اگر بڑے ہاسٹل کس لیے ہے اس وجہ سے کہ ہاسٹل میں حضرت کا ٹال کھڑکتا ہے ٹال کی ہو گیا کو پسند آ جاتی ہے ماں نہیں یہ بگیاڑ بگیاڑ آگوں خود میں یہ بکری فار کے دے آیر لا جی چیرینی خیر جی لانت پی گئی بال <سؤال> چلتا